بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ارسلنا ون الى قومه ان انذر قوم من قبل ادا عذاب علیم ہم نے نوہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش کرش کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو قال قوم انی نذیر مبین انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں ان کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا لکم لم تَعْلَمُونَ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے دعوت و نهارا جب لوگوں نے نہ مانا تو لوہ نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا فلم دع لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے و ان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 جہارا پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا ثم لهم لهم اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا فکل تف ربکم ان کان غفارا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وہ تم پر آسمان سے مح برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا اعتقاد نہیں رکھتے وقد خلقكم حالانکہ اس نے تم کو ترح ترح کی کا پیدا کیا ہے ألم ترو کیف خلق کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائی ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم من الْأَرْضِ نباتا اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے ثُم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا واللہ جعل لکم الارض بساقا اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا لتسلکو منہا سبلا فجاجا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو قال نوح رب اندر انہو معصونی و اتبعو من لم يزدهم ماله وولده الا خسروا اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا وہ مقوم کبار اور وہ بڑی بڑی چالیں چلیں وقالو لا تذرهم آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوث ویعوق ونسرا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا وقد اضلو کثیرا ولا تزد الظالمین الا ظلالا پروردیگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو, تو ان کو اور گمراہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے کرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور نہ گزار ہوگی رب اغفر لي دخل ولا تزد تبارا اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما